صدق اللہ صدیم ربشر صدری ویسرلی امری وحلقین طلاق کے آداب ہمارا موضوع ہے ایک خطبہ اس پہ ہو چکا ہے آج ہم انشاءاللہ اس موضوع کو کوشش کریں گے کہ سمیٹ لیں تو طلاق کا جو طریقہ اللہ پاک نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر مجبوری ہے یعنی یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے بہت ساری زندگیوں کا سوال اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اگر دینا ہے تو سوچو اور بار بار سوچو اور پھر اگر اس کے سوا اور کوئی رستہ نہیں ہے اب دیکھیں ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ ڈاکٹروں کا ایک پینل جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آپریشن کرنا ہے یا نہیں کرنا پہلے ایک ڈاکٹر کی رائے آتی ہے پھر وہ لجنہ میں جاتا ہے اور پھر ڈاکٹروں کی ایک کمیٹی ہوتی ہے دو چار ڈاکٹروں پر مشتمل ہوتی ہے اور جتنا کریٹیکل آپریشن ہوتا ہے اتنے زیادہ ڈاکٹر ہوتے ہیں ماہرین بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی ایگزٹ باقی ہے آپریشن سے بچ سکتے ہیں اور اگر ناممکن ہو بچنا تو پھر اس کا طریقہ کار طے کیا جاتا ہے تفصیلات طے کی جاتی ہیں اور پھر اس سے کہا جاتا ہے تو مریض سے بھی کہا جاتا ہے کہ تیاری کرو بھائی اسے بھی کہا جاتا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سارے پتے اس کو شو کرائے جاتے ہیں اور سائن لیے جاتے ہیں کہ مر جاؤ تو ہمارا کوئی قصور نہیں ہے تم خود تیار ہو گئے اس میں تو اس میں سوچو غور کرو دو چار دوستوں میں بھی بات رکھو عزیز اقارب میں بھی بات رکھو استداروں داروں میں بھی بات رکھو کہ بھائی اس طرح سے معاملہ ہے اور اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں تو اس میں اگر کوئی اور سجیشن آ جاتی ہے اچھی تو اس پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے عورت بھی ماں باپ میں بہن بھائیوں میں جا کے بات کر لے کہ وہ جو چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی ہوئی تھی وہ تو سیریس ہو گئی ہے آپ نے جو مجھے کمانڈ دی تھی کہ شور کو کابو کرنا ہے وہ تو قابو کرتے کرتے رسی توڑ گیا ہے تو اب کوئی واپسی کا رستہ ہے میں ہی قابو ہو جاؤں یہی ہے ایک طریقہ کہ میں ہار مان جاؤں تو سوچو دونوں سوچیں اس چیز کو بھارت اگر دینا ہے تو پھر ایک طلاق دے دی جائے اور توہر میں دی جائے وہ توہر جس میں ملاقات نہ ہو. اور پھر تین مہینے چھوڑ دیا جائے تین توہر چھوڑ دیا جائے نبے دن کے بعد تین مہینے کے بعد تین توہر کے بعد دونوں آزاد ہو وہ بھی اپنا گھر دیکھ لے آپ بھی اپنا گھر دیکھ لیں ایک گولی سے اگر کوئی مرتا ہے تو تین گولیاں مارنی لازم اسراف تو اللہ پاک نے منع کیا وہ تو دوسری تیسری تو اس صورت میں ہوگی کہ درمیان میں بات بن گئی ہے نبے دن کے اندر کوئی آ گیا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے پتے دیکھ اور پھر فیصلہ کر لیا کہ نہیں جی آ, ہم ریکنسلشن کرتے ہیں اور آپس میں سلاح کر لیتے ہیں واپس لے لی تو اب پھر کبھی سال دو سال چار سال بعد دس سال بعد جھگڑا اتر پھر اگر طلاق ہوتی ہے تو وہ اب طلاق کو مراتان اب دوسری بار ہو گئی ہے ورنہ جو حکم دیا گیا طلاق کا وہ یہ کہ ایک طلاق دو نوے دن گزرنے نوے دن کے بعد بھی اگر دونوں پارٹیاں بیٹھی رہتی ہیں نہ اس کو رشتہ آتا ہے نہ اس کو رشتہ آتا ہے ادھر بھی بیٹی دیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھائی اس نے تو جھٹ پٹ طلاق دے دی تھی تو ہماری بیٹی کوئی سونے کی بنی ہوئی تو نہیں ہے نی. اس کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے اب لوگ اس کو بھی رشتہ دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور ادھر بھی رشتہ کرتے ہوئے ڈرتے ہیں تو جب یہ دیکھیں گے دو چار چھ مہینے سال کہ ہماری مارکیٹ ڈاؤن ہو چکی ہے تو شاید پھر آپس میں دوبارہ سمجھوتا کر لیں دوبارہ نکاح ہو جائے گا رستے کھلے میں تقل یا مکھرج یہ ہے وہ طلاق جس کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد باقی جو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی دوسری تیسری پتاب ہوگی جب وہ واپسی ہو گئی تو اچھا اس میں بھی کہا گیا کہ جب تم رخصت کرو تو اس کو جو تم نے دیا ہوا ہے اس کے دربار میں جو پیش کیا ہوا چڑھاوا چڑھا دیا ہوا ہے سونا چاندی اور چوڑیاں بندے جو کچھ بھی دیا ہوا تم قن سونے کا ڈھیر بھی دیا ہوا فلاں خزومن ہوشیا تو پھر اس میں سے کچھ بھی مت لوٹو یہ،, یہ اچھی بات نہیں ہے یہ بد اخلاقی یہ ٹکٹس میں شامل نہیں ہے یا تو اس کو وہ چیز لوٹا دو جو تم نے چھینی ہے اور اگر وہ نہیں تم لوٹا سکتے تو پھر وہ مت لوٹاؤ جو تم دے چکے اسے قد افواہ باز ملا باد تمہارے اندر اتنی مرت بھی نہیں اتنی انسانیت بھی نہیں کہ کل تک جو تمہارے اتنے کلوز تھا وقت افواہ آباد کو ملا تم ننگے ہو چکے ایک دوسرے کے سامنے اتنے کلوزنس کے بعد بھی تمہارے اندر کا بنیا مرا نہیں سمیٹنے کے چکر میں ہو تم اتا خزون بہتان اسمن تو اس سے مت لو جو کچھ بھی تم دے چکے اسے وہ تمہاری یادیں ہیں شاید یہ یادیں اسے پلٹا کے لے آ اگر آخر میں آ کے تم اس طرح سے چمڑی اتارنے کی کوشش کرو گے تو تمہارے اندر کا انسان کھل کر سامنے آ جائے گا وہ جو لبادہ تم نے اوڑا ہوا تھا وہ اتر جائے گا بتا چلے گا کہ تمہاری اصل کیا کہا گیا کہ اس کو وہ دیا ہوا مت لو سے واپس اور کہا چلتے کچھ اور دے دو کیا بات ہے چلتے ہوئے فمت کچھ اور پکڑا مرد بنو اللہ پاک نے سورہ طلاق میں آخر میں جا کے زمین آسمان کی مثال دی ہے تم آسمان ہو آسمان بن کے دکھاؤ تمہیں ہم نے فوقیت دی تھی تمہیں ہم نے بلندی کے لیے چنا تھا نکاح کی گرا تمہارے ہاتھ میں دی تھی وہ بڑا پن اپنے حسن سلوک میں شو کرو کہ واقع تم آسمان تھے تو فمت و سروہن سراہن دو اور ایسے طریقے سے آزاد کرو اسے کہ وہ اس لمحے کو یادگار سمجھے سروہن سراہن جمیلا اور فمت ہو اور اس میں یہ بھی کہا گیا المہ سے قادر و تیرے کا جو پیسے والا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ڈیل کرے بہت زیادہ پیسہ ہے نا تو چلتے ہوئے گاڑی پکڑا دے کوئی نئی چیز کرو الم سے قادر المخرے قدم جو غریب آدمی کپڑوں کا جوڑا ہی پکڑا دو یار یعنی یہ کام سے کم ہے لیکن اس طرح جدا ہو جس طرح دو عزیز جدا ہوتے ہیں دو عزیز ہستیاں جدا ہوتی ہیں اس طرح سے ہی. یہ ہو گیا ایک مرحلہ اچھا قرآن حکیم میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ یہی طلاق ہے گھریلو معاملات پوری تفصیل کے صورتوں کی صورتیں رکو اور سب سے زیادہ جو کنٹروورسی ہے وہ اسی طلاق پر ہے کنفیوژن طلاق پر ہے ہونا نہیں چاہیے نا تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد تو یہ تھا قرآن حکیم کا جو ہے وہ ایک ایک سینٹی بڑی اہمیت رکھتی ہے ایک ایک زیر زبر بڑی اہمیت رکھتی ہے اگر اللہ پاک نے صورتوں کی صورتیں اور رکوؤں کے رکو ڈسکس کیا ایک معاملے کو تو دو باتیں یا تو اللہ پاک اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکا جس طرح سے کرنا چاہیے تھا یہ ممکن نہیں اللہ بات سمجھانا چاہے اور سمجھا نہ پائے اسے لغت نہ آتی ہو اسے وہ الفاظ چننے میں کوئی ووکیبلری اس کی جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ الفاظ نہیں چن سکا جو تمہیں اپیل کر سکیں یا تمہارے ذہن کو کھول سکیں یہ ناممکن اللہ پاک نے سب کچھ بیان کر دیا اب ہم نے اگر اس کے ٹکڑے کر دیے تو قصور ہمارا ہے ایک ہی بات کو اگر آپ ٹکڑا کر کے یہ جملہ نکال کے پیچھے لگا دے ادھر والا جملہ ادھر تو ایک تصویر کو بھی جب آپ کاٹ کے ڈسٹرب کرتے ہیں پاؤں ادھر لے جاتے ہیں ہاتھ ادھر لے جاتے ہیں ایسے کر کے اور پھر اس تصویر کو جوڑنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ پزل جاتے ہیں نا اگر ہم سے ہی غلطی ہو تو یہ الگ بات ہے اللہ پاک نے جو چاہا تھا وہ پوری طرح بیان کر دیا کہ بھئی یہ طریقہ ہے اب کنفیوژن یہ ہوا کہ حکم تو یہی تھا کہ طلاق ایک دو بس نبے دن گزر جائیں وہ بھی آزاد ہے تم بھی آزاد ہو پھر نکا کرنا چاہو رستے کھلے جی بسم اللہ پھر نیا حکمر ہوگا نئے گواہ ہوں گے ہر چیز نئی ہوگی پھر رختی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا پھر کبھی اگر گڑبڑ ہو گئی طلاق ہوئی ہے چھوڑ دیں نوے دن گزر جائیں پھر آزاد ہو یہ ایک دو چار دس مرتبہ بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی تعداد مقرر نہیں ہے وہ جو مقرر ہے اطلاق و مراتان کہ دو دفعہ تم طلاق دے کے رجوع کر سکتے ہو وہ رجوع میں دو بار محدود ہے تیسری بار تم نہیں واپس لے سکتے نکاح میں نہیں ہمارے ذاکر کر نائک صاحب کو یہ غلط فہمی لگی ہے کہ جی نو دن گزر گئے اور پھر آپ نے نکاح کیا پھر کبھی طلاق ہو گئی اور نوے دن گزر گئے اور آپ نے پھر نکاح کیا تو اب آپ تیسری بار نہیں کر سکتے بھائی صاحب وہ رجوع کی بات ہو رہی ہے جس میں شور کو واپسی کا حق ہے عورت انکار نہیں کر سکتی عورت کہہ کہ جی میں رجوع نہیں ہونے دیتی میں رجوع نہیں کرتی اس کا یہ حق ہی نہیں ابھی تک وہ اس کے نکاح میں ہے نوے دن گزرنے سے پہلے جیسے سزا ہوتی ہے نا کہ یہ سزا لاگو کب سے ہوگی فلاں تاریخ تو یہ طلاق نبے دن کے بعد لاگو ہوگی ابھی طلاق لاگو نہیں ہوئی یہ گریس پیریڈ ہے اس میں وہ اس کا شور ہے وہ واپس لے سکتا ہے, وہ انکار نہیں کر سکتے یہ دو مرتبہ صرف باقی نکاح نیا کرنا عورت کی رضام چونکہ یہاں عورت کی رضامندی شامل نہیں ہے لہذا کہا گیا کہ یہ جبر تم دو دفعہ کر سکتے ساری زندگی نہیں لیکن جو نکاح کر رہے ہو وہ تو عورت مند ہوئی ہے نا اس کی اپنی مرضی سے ہوا ہے اس کا کنسنٹ شامل ہے حق میر مقرر ہوا ہے گواہ مقرر ہوا تو اسی طرح جس طرح آج پہلی دفعہ نکاح ہوا لیکن یہ وہ طلاق ہے جو اللہ کا حکم ہے نبی کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو طلاقیں دی اور اسی طرح دی یعنی دو عورتوں کو طلاق دیے آپ نے اور اسی طرح دی ایک ہی دی یہ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو خواتین کو طلاق دی ہے اور ایک ہی دیا اور کپڑوں کا جوڑا پکڑا اور فارق کر دیا اور دونوں غیر مدخولہ تھی نبی کا طریقہ بھی یہی ہے حکم بھی یہی ہے اللہ کا حکم بھی یہی ہے لیکن اگر کوئی کر بیٹھتا ہے تو اب مسئلہ یہ کہ اب کیا ہوگا مانے تو ہے لیکن اگر ہو گیا تو اب اس کا ایگزٹ کیا ہے کسی بندے نے بیا وقت تین طلاقیں دے دی تلاکیں جب اس نے دے دی تو اس نے اپنا ہک رجو ختم کر دیا جو اس کا رائٹ تھا اس کو کہتے ہیں اگر بندہ ایک طلاق دے کہ جی میں نوٹس ایک طلاق دیتا ہوں لیکن نیچے ایک جملہ ایڈ کر دے کہ میں اپنا اپنے ہک رجوع سے جو ہے وہ ویویر دیتا ہوں اس سے دست بردار ہوتا ہوں تو یہ تین تلاقیں ہو گئی جب حق رجو ختم ہو گیا تو بات ختم ہو گئی ابائنا ہو گئی بھی. تو تین طلاق کا مطلب یہ ہے کہ بندے نے اپنا حق کے رجوب خود سے ختم کر دیا جس طرح کساس فرض ہے یازینام کوتبہ کو ملک ساس جس طرح اگلا رکوع شروع ہوتا ہے یا علیکم مسیام یہ دونوں رکوع جڑے ہوئے ہیں علیہ علیکم ملک ساس علیکم علیہ مسیام روزے فرض ہے کساس فرض ہے کافیاحمین خی شون اگر کوئی کہتا جی میں اپنا کساس معاف کرتا ہوں ٹھیک تمہارا حق تھا تم نے معاف کر دیا کوئی بات نہیں جائز تم کر سکتے ہو تو اسی طرح رجوع اس کا حق تھا اس نے کہا جی میں یہ حق استعمال نہیں کرتا اس کا نام ہے تین طلاق نوٹس ایک طلاق کا دے دے ساتھ جملہ لکھ دے کہ میں اپنا حق رجوع سے دستبردار ہوتا ہوں اس کا مطلب ہے تین طلاق تین طلاق کا مطلب ہی یہ کہ اس نے حق رجوع ختم کر دیا اب یہ تین طلاق ہوئی یا نہیں اور ایک ہوئی یہ ہمارے یہاں تقریباً آٹھ سو سال تک ایک متفق علیہ بات رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نافذ کیا اس اور صحابہ نے اسی پر فتوا بھی دیا کھلافا راشدین نے اس پر عمل بھی کیا اسی طرح جیسے میں کسی کو معاف کرتا ہوں قتل کیا کسی نے ہمارا اور ہم براسا کہتے ہیں کہ جی لکھ کے دیتے ہیں میں کہ ہم نے اس کو معاف کیا اپنا حق ایک ساس ہم نے چھوڑا یہ جملہ لازمن لکھا جاتا اس پر. کہ میں اپنے دستبردار ہوتا ہوں میں ویویر دیتا ہوں اپنے رائٹس تو عدالت مجھے مجبور نہیں کر سکتی نہیں تم لازم بدلہ لو اسی طرح کہا کہ اگر ایک شور اپنے حق رجوع سے دستبردار ہو رہا ہے تو شریعت یہ نہیں کہ نہیں نہیں تم لازم حق رجوع جو استعمال کرو تین طلاق دیں صحابہ کے زمانے میں دی گئی عبداللہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی نے بھی اس کو نافذ کیا لیکن وہ کس طرح وہ انشاءاللہ شاء میں بات کروں گا کہا کہ جی میں نے ہزار ایک صاحب نے کہا جی وہ میرے والد صاحب نے ہزار طلاق دے دی ہے ایک صاحب آئے جی ہزار یعنی یہ انداز تھا ان کا ہزار طلاق بھائی یہ کیا بات ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا کتاب اللہ بکتاب آنا وانا نہ ازہ میری موجودگی میں تم اللہ کی کتاب سے کھیل رہے ہو یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے تم اس کے خلاف کر رہے ہو اور نبی تم میں موجود ہے تو میرے بعد تم کیا, کیا چاند چڑھاؤ گے بھائی میری موجودگی میں یہ کھیل ہو رہا ہے اور کس نے کہا کہ اللہ کے اصول کی گردن نہ مار دو تو یہ اتنا ناپسندیدہ فیل ہے لیکن وہ کہتے ہیں کام تو اس نے غلط کیا بدعت کی ہے دلالت کی ہے اللہ کا غزب بھڑکایا ہے نبی کا غزب بڑھکایا ہے لیکن یہ کہ وہ نافذ ہوگی اس سلسلے میں جو احادیث پیش کی جاتی ہیں آپ اگر دیکھیں سورہ طلاق کی تفسیر تفہیم القرآن میں تو مولانا مودودی مرحوم نے وہ سارا مواد ایک جگہ اکٹھا کر دیا اس کے بارے میں دونوں طرف کی رائے جو ہے یہ اس تفصیل کی اس کا ایک کمال ہے کہ بڑے غیر متصب انداز میں وہ دونوں طرف کی رائے سامنے رکھ دیتے پھر اپنی رائے دے دیتے کہ یہ میری رائے اور یہ میری رائے کیوں ہے تو وہ ایک مجلس کی تین طلاق کے فیور میں ایک مجلس میں اگر تین طلاق دے دی جائے تو وہ تین طلاق ہو جاتی ہے اس میں جو انہوں نے احادیث لکھی ہیں اور صحابہ کے واقعات لکھے ہیں چاروں آئما اس پر متفق ہیں. کہ جس نے یہ کہا کہ تلاخ تو کی سلاسن طلاق نافذ ہوگی تین نافذ ہوگی اور اس کو سزا دی جائے گی تاجیر دی جائے گی کوئی نہ کوئی مقرر کر لیں اب کوڑے مقرر کر لیں کوئی جرمانہ مقرر کر لیں لیکن بہرحال اس نے جو کام کیا نافذ ہوگا وہ چاروں آئ کا اس پر اتفاق ہے اور اب تک ہے بند کرنے دیں یار اس کو اچھا اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اصل واقعہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ جو سب سے اتھینٹک حدیث ہے اس سلسلے میں وہ صرف اور صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جس میں آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پہلے دو سالوں میں تین طلاق کو ایک طلاق سمجھا جاتا تھا پھر عمر نے اس کو نافذ کیا اچھا اس حدیث کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا مطلب دوسری حدیث سے واضح ہوتا ہے جو اسی کتاب میں ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متا ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں متا ہوتا تھا اور عمر فاروق کے ابتدائی زمانے میں متا ہوتا تھا پھر عمر نے اس کو روک دی دونوں حدیثیں ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ کا مطلب ہے پھر متا بھی جائز ہے بھائی حضور کے زمانے میں ہوتا تھا ابو بکر کے زمانے میں ہوتا تھا تو پھر ہمارے امامیہ صحیح کہتے ہیں نا کہ متا تو عمر نے ڈنڈے کے زور سے منع کیا شریعت نے منع نہیں کیا اب جو بات یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے حالانکہ خیبر میں خیبر کی جنگ میں متا اور گدے کا گوشت دونوں چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا لیکن یہ دونوں چیزیں اوالی میں چلتی رہیں دیہات میں بستیوں میں ذریبوں میں بدو ذریبوں میں رہتے تھے نا دو چار دس اونٹ ایک جگہ اکٹھے کر لیے اور وہاں ان کے چارے کا بندوبست کر لیا اور مہینوں کے حساب سے وہیں بیٹھے رہے کوئی بندہ آ ان کو بتا دیا کہ کوئی مر گیا تو چونکہ ان تک وہ حرمت پہنچی نہیں اور لوگ اپنی روٹین کے مطابق کرتے رہے جیسے زمانے جہلیت میں کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی قانون سازی کی طرف فرصت ہی نہیں ملی انہوں نے تو جب زمانے اقتدار سنبھالی تو پتا چلا کہ مدینے کے باہر آ گئے مرتدین اور زکات جھوٹا دعوی نبوت کرنے والے یعنی قبائل کے قبائل مرتد ہو رہے تھے ابھی اگلا قاصد ایک قبیلے کی ردا سنا رہا ہوتا تھا کہ پیچھے دوسرا کاسد آ جائے فلاں قبیلہ بھی مرتد ہو گیا تو انہیں تو پڑی رہی وہ اور ٹوٹل ڈھائی سال ان کی حکومت تھی وہ تو اسی میں لگے رہے کہ مدینہ کو بچا لیا جائے اور اس ریاست کو جو نئی بنی ہے ختم ہونے سے بچا لیا جائے عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے جب اقتدار سنبھالا تو فوجیں منتشر تھی جنگیں ہو رہی تھی جب انہیں تھوڑی سی سہولت ملی آسانی آئی حالات ٹھیک ہوئے تو پھر انہوں نے قانون سازی کی طرف توجہ دی اور پھر جو اڑوس پڑوس سے خبریں آ رہی تھیں کہ لوگ ابھی تک یہ کر رہے ہیں تو پھر آپ نے باقاعدہ یہ جو شرتا ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ نے قائم کیا تھا پولیس اور جیل خانہ یہ انہوں نے بنایا تھا تو پھر انہوں نے اس قانون کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متے کو حرام کیا تھا پھر انہوں نے اس کو قانون کے ذریعے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی المجا کہ لوگوں کو بتا کے آؤ یہ حرام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا تھا کہ پہلے انفارمیشن ہو جائے اس کے بعد جو کرے گا اس سے ہم نمٹ لیں بالکل اسی طرح طلاق کا معاملہ تھا کہ لوگ اپنے رواج کے مطابق تین تلاقے دے کے ایک سمجھتے تھے اور یہ چل رہا تھا اب انہوں نے کہا کہ لوگ جلدی کرنے لگے جس میں انہیں چھوٹ تھی وہ جلدی کرنے لگے اور اب ہم کسی کی قسم پر اعتبار نہیں کریں گے یعنی ایک آدمی طلاق دے دیتا کہتے تھے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلے کی نیت پہ بات چلیو بھائی البتہ سے کیا مطلب ہے تیرا یعنی تجے پکی تلاق ہے آپ کو پوچھے سے کیا مراد البتہ کا مطلب ہے پکی بھائی پکی سے کیا مراد تھی تیری بھائی میری یہ مراد تھی کے ایک تلاک گئی میری یہ مراد کے تین طلاقیں ہوں گی کسم کھاؤ یہ جو حدیث ابو رکانا ہے اس کا تو ریفرنس بھی نہیں دینا چاہیے فتوی میں یہ بڑی مسترب حدیث ہے یعنی تھوڑا بہت فرق نہیں ایسٹ اور ویسٹ کا فرق اس میں یہ جو ابی رکانہ صاحب ہیں ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ ان سے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنی بیوی سے رجوع کر لو اور انہوں نے کہا جی میں تو اس کو تین طلاق دے چکا ہوں آپ نے فرمایا ایک مجلس میں کہا جی آپ نے فرمایا واپس لے لو کوئی بات نہیں ایک ورین یہ اب میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ علماء میں جو خیانت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ضعیف سے ضعیف چیز ہو لیکن ان کی فیور کی ہو تو وہ قوی ہو جاتی ہے اس لیے کہ ان کا ووٹ اس کے ساتھ ہوتا ہے فیصلہ کس نے کرنا ہے اطمینان کس میں نے اطمینان کرنا ہے اب یہی ابو رکانا یہ دوسری حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پشمان ہو کر آئے پہلی میں کیا کہ حضور نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ اپنی بیوی سے رجوع کرو وہ پشیمان نہیں ہوئے بلکہ حضور نے حکم دیا اپنی پہلی بیوی سے رجوع کرو اس لیے اس کو چھوڑ کے انہوں نے جو دوسری بیوی کی تھی نا اس کا بھی الگ قصہ ہے اور یہ جو ہے نا کہ وہ دوسری جگہ نکاح کرے اور پھر وہ دونوں میاں بیوی کی طرح رہیں یہ اسی عورت کی وجہ سے شارط ہے اس لیے کہ انہوں نے شادی کی اور اس نے آگے حضور دربار میں کہہ دیا یہ نہ مار دے اب ان کے بچے تھے جب بچے تھے تو پھر تو گڑبڑ ہو گئی نا ان بچوں کا جو ہے وہ نصب مشکوک ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچے بلائے مجلس میں عدالت میں اور صحابہ سے کہا کہ کیا تم ان بچوں میں ابرکانہ کی مشابت پاتے ہو ان کا جی یہ بالکل ملتے ہیں تو یہ بات کلیئر ہوگی کہ یہ نامارد نہیں ہے یہ عورت جان چھڑانے کے لیے الزام لگا رہی ہے تو آپ نے اسے کہا کہ بی بی آب اگر یہ تمہیں اطلاق دے بھی دینا تو تو پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ اب تو اس عدالت میں آ کے یہ اقرار نہ کرے کہ یہ مرد ہے اور اس نے قوت مردانگی کا اظہار کیا ہے. یہ سزا کے طور پر نافذ کیا گیا اسے. اس عورت کے الزام کی وجہ سے یہ شرط رکھی گئی تو اس کے بعد آپ نے حکم دیا برکانہ کو کہ تو رکانہ سے رجوع کر لے یعنی واقعہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کہا کہ اس گند میں تم پڑ گئے تو میں امرقانہ کو واپس لے لو تو انہوں نے کہا کہ جی میں تو تین دے چکا ہوں ایک مجلس میں ایک مجلس میں حالانکہ انہوں نے تین جو ہے وہ لفظ تین استعمال کیا ہی نہیں طلاق میں انہوں نے البتہ کے لفظ کے نام کے ساتھ طلاق دی تھی. کنائے میں طلاق دی تھی. البتہ اب دوسری حدیث کہتی ہے کہ یہ صاحب جب پشیمان ہو کر واپس आए تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ البتہ سے تمہاری مراد کیا ہے انہوں کہ ایک طلاق تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کالا ولا کالا قال ا اللہ قال و اللہ واللہ، حضور نے تین بار اللہ کی قسم لی ان سے یہ تین گواہیاں ہوگی تین گواہ ہو گئے کہ کیا تم اللہ کی قسم کھا کر اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتے ہو کہ تمہاری نیت ایک کلاک کی تھی جب انہوں نے تین بار یہ کہا تو آپ نے پھر کیا فرمایا آپ نے فرمایا ہم نے تمہیں تمہاری قسم کے حوالے کیا میرا یہ فیصلہ تیری قسم پر ہو رہا ہے اب تو جان اور اللہ جانے تو اگر وہ تین طلاقیں نہیں ہوئی تھیں تو قسم دلانے کی ضرورت کیا تھی بھی؟ اتنی شدت کے ساتھ قسم دلانے کی بھی ضرورت کیا تھی تو یہ مزترب حدیث ہے اس کو اساس نہیں بنایا جا سکتا اساس وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بنتی ہے اس کی اب بات سمجھیے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کنفیوژن حل ہو جائے کہ آج مراکش اور تیونس سے لے کر یہ ہمارا اس طرف کا مغرب کی جانب ہمارا اینڈ ہے اسلامی دنیا کا اور اس طرف انڈونیشیا اور ملیشیا اینڈ ہے ہمارا سوائے تین ملکوں کے پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان کو چھوڑ کر باقی سارے اسلامی ممالک کی عدالتوں میں تین طلاق کو ایک سمجھا ہے یہاں کی عدالت بھی ایک مجلس میں تین طلاقیں دی گئی ہوں تو وہ ایک اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کیوں جبکہ سب کے اماموں کا اتفاق ہے اس پر یہاں والے مالکی ہیں سعودیہ والے حملی ہیں مصر والے بھی مالکی ہیں شوافے کے یہاں بھی یہی اور احناف کے نزدیک بھی یہی ائما کا اتفاق ہے ابن تعمیہ سے اور تابعین میں سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالی نے وہ اس کا اور اکرما وہ اس کی فیور میں نہیں لیکن یہ کہ جمہور اس کی فیور میں یہ کیوں ہوا اس کی احساس کیا ہے کہ آئمہ کو چھوڑ کر ساری اسلامی دنیا کی عدالتوں نے ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک قرار دے دیا اس کی بڑی ٹھوس ریزن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں آپ نبی بھی ہیں آپ رسول بھی ہیں آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ بھی ہیں آپ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں آپ چیف جسٹس بھی ہیں آپ سالار بھی ہیں نبوت آپ کے ساتھ ختم ہو گئی آگے ٹرانسفر نہیں ہوئی رسالت آپ کے ساتھ ختم ہو گئی ہے آگے ٹرانسفر نہیں ہوئی ہیڈ آف اسٹیٹ موجود ہے ٹرانسفر ہوا ہے یہ اپنے اختیارات کے ساتھ ہیڈ آف ایڈمنسٹریشن چیف ایگزیکٹو جو کہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا یہ اب ہوا ہے یعنی پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ریاست اور حکومت دو الگ چیزیں نہیں ہوتی تھی آپ حکومت کے خلاف ہیں اس کا مطلب آپ ملک کے خلاف آپ غدار ہے اور بے دردی کے ساتھ مروا دیا جاتا تھا لیکن اب کہا گیا کہ نہیں حکومت الگ چیز ہے ملک الگ چیز ہے آپ حکومت کے خلاف ہیں ضروری نہیں کہ آپ ملک کے خلاف حکومت کو ہٹانے کا آپ کے پاس رائٹ ہے اس کے لیے آپ جائز طریقہ استعمال یہ دو الگ چیزیں اب بنی چیف جسٹس یہ منتقل ہوئے سے سالار منتقل ہو دو چیزیں منتقل نہیں ہوئی نبوت اور رسالت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں اور جو ہیڈ آف سٹیٹ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات تھے وہ بغیر ایک قومے کے فرق کے ابو بکر صدیق کو ٹرانسفر ہوئے بغیر قومے کے فرق کے عمر فاروق کو منتقل ہوئے اب ہمارے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ان دو چیزوں میں فرق نہیں کیا جاتا یعنی نبی کی جو حیثیتیں ہیں ان کو ان کی جگہ پر نہیں رکھا جاتا ایک حکم حضور نے دیا بحیثیت ایگزیکٹو بحیثیت رسول نہیں اگلا ایگزیکٹو اپنے زمانے کے حالات کے مطابق ان میں کمی بیشی کر سکتا ہے اسی لیے اس کو چیف ایگزیکٹو بنایا گیا ہے اختیارات دے کر بنایا گیا ہے اب یہ کام ہے فکاہا کا کہ وہ کس چیز کو کس جگہ رکھتے ہیں کہ یہ بحثیت ایڈمنسٹریٹر تھا تو اگلا ایڈمنسٹریٹر اس میں چینجز کر سکتا ہمارے یہاں دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ قاب ابن اشرف کو قتل کر دیا جائے آپ نے بندہ نامنیٹ کر دیا کہ ٹھیک ہے تم قتل کر دو اور اس کے لیے جو ذریعہ تم چاہو منتخب کر لو یہ فیصلہ ہمارے مولوی حضرات نے یہ سمجھا کہ یہ ایک مولوی کا فیصلہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا مولوی اس نے کوئی خبر سنی اور اس نے کہا کہ یہ واجبل قتل ہے اب ہماری مسجدوں میں بیٹھا ہوا ہر مولوی محمد رسول اللہ ہے وہ سو فیصد وہ اختیار استعمال کر تقریر کی جذبات میں کاش کو قتل کر دو بند نے جا کے قتل کر دیا او بھائی وہ مولوی کا فیصلہ نہیں تھا وہ چیف جسٹس کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا جس پر اللہ کی مور لگی ہوئی تھی اللہ نے نبی کو شہد نہ کھانے کی قسم جب آپ نے کھائی کہ میں شہد نہیں پیوں گا تو اللہ نے مداخلت کی کہ نہیں کی یا نبی وہ چیز کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا تیرے لیے مداخلت کی نا اگر حضور کا حکم ناجاز ہوتا سو فوراً وہی نازل ہو جاتی. بھی صبر کرو کیا کرنے جا رہے؟ اللہ خاموش رہا حکم نافذ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے قبول کر لی اور وہ فیصلہ مولوی کا نہیں تھا مولوی صاحب خدا کے لیے اپنی حد میں رہو محمد رسول اللہ مت بنو قتل کے فتو جاری مت کرو تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے یہ جان بڑی قیمتی اس کا فیصلہ کوئی اور جگہ کرے چیف جسٹس یہ کہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے کو دیکھ کر وہ کاپی کرے تو کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ عدالت کے اس منصب پہ بیٹھا ہوا یا تو اپنے کو اٹھا کے نبی کے برابر لے گئے ہیں یا نبی کو نیچے لا کر اپنے محلے کی مسجد کا امام بنا دیا ہے انہوں نے حضور کے فیصلے کو مولوی کا فیصلہ سمجھا اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا وہ کس حیثیت میں کیا اور جس حیثیت میں کیا اسی حیثیت والا اس کو چھیڑ سکتا ایک پارلیمنٹ نے قانون بنایا اگلی پارلیمنٹ میں چاہے بندے اے ٹو زی سارے بدلی ہو جائیں پارلیمنٹ ہو اگلی پارلیمنٹ وہ قانون بدلی کر سکتی یونین کونسل نہیں کر سکتی ضلع کونسل نہیں کر سکتی اس کو ادارہ وہی ہوگا تو جس حیثیت سے آپ نے اس حکم کو نافذ کیا دیکھیے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بطور سزا نافذ کیا گیا یہ بطور سزا نافذ کیا مثلا ایک بندے کو ایک بچہ ہے اس کو باپ کہتا ہے کہ اس درخت پہ نہیں چڑھا کر گر جائے گا کسی اچھا وہ باہر نکلا اور اس نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے وہ چڑا ہوا تھا اور اب پھسل گیا اور پاک کے لٹکا ہوا اور گگی بدی ہوئی یار کہتا بچاؤ اور وہ کہتا لٹکا اب لٹکا یہ سزا کے طور پر ہے تمہیں منع کیا تھا نا روز منع کرتا تھا میں اب لٹکار لیکن وہ بھی اس کا خیال رکھتا کہ کہیں گیری نہ پڑے ایک نظر اس کی ہوتی ہے اس کہ جب وہ سمجھتا کہ اب اس کی حادثے سے جا رہا ہے تو پھر سہارا دیتا اب اس چیز کو قانون بنا کر کہ جی فلاں صاحب نے چونکے اپنے بیٹے کو کہا تھا لٹکا رہ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ کوئی بچہ فلیٹ کی کھڑکی سے لٹکا ہوا باہر اور آپ نے کہا لٹکا رہے اور یہ کہاں لکھا جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا لٹکا رہ تو وہ سزا کے طور پر نافذ کیا گیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی یہ الفاظ استعمال کیے کہ سزا کے طور پر اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کا جو فتوا ہے وہ یہی جی ہے کہ جا تین کے ساتھ تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی اور باقی ستانوے جو ہے وہ ان میں تو نے اللہ کی نافرمانی فرمانی کی حضور سے کہا گیا کہ میرے باپ نے ہزار طلاقیں دے دی ہیں آپ نے فرمایا تین کے ساتھ اس کی بیوی آرام ہو گئی ہے اور نو سو ستانوے اس نے اللہ کی حد توڑی ہے اللہ پاک چاہے تو قیامت کے دن بخش دے چاہے تو اسے عذاب دے کہا گیا کہ یہ سزا کی طور پر نافذ کی گئی اصل قانون یہ کہ دیکھیں بڑی لوجیکل بات ہے کہ ہمیں کہا گیا کہ شیطان کو آپ نے سات بار سات کنکریاں مارنی سات بار سات کنکریاں مارنی ہماری فقہ میں یہ ہے کہ اگر کسی کو زیادہ غصہ آ گیا اور اس نے سات کی سات ہی کڈ ماری ہیں تو ایک ہوگی ایک گنی جائے گی او بھائی کیوں اس نے ماری ساتھ ہے مارنے کی نیت سے ماری اور شیطان سے پوچھ لو اس کو لگی بھی ہے آپ کہتے ایک کہتے جی چونکہ حکم شریعت نے ایک کا دیا تھا لہذا شریعت اسی کو آن کرے گی جس کا اس نے حکم دیا تھا تو آپ ہزار طلاق بھی دے دیں شریعت نے تو ایک کا حکم دیا تھا نا شریعت اسی کو آن کرے گی جو اس نے دیا ہوا حکم یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی مرضی بھی لاگو نہ ہو نبی کی مرضی بھی لاگو نہ ہو اور میری ہو جائے اللہ کہتا ہے ایک نبی کہتے ہیں ایک میں جب تین دے دیتا ہوں تو اب اللہ کی بھی نہیں مانی گئی نبی کی بھی نہیں مانی میری مانی گئی تو میں دونوں سے اوپر ہو گیا پھر تو کہا گیا کہ نہیں اگر وہ کنکری کا معاملہ ہے حالانکہ اس کے ساتھ بچوں کا مستقبل وابستہ نہیں ہے آپ تھیلا بار کے کنکریوں کا لے آئے اور ساتھ ساتھ کر کے آپ سات دفعہ مار ستو ساتن جا لیکن شریعت صرف ان میں سے ایک کنکری کو اون کرتی ہے کہ تُو نے ایک ماری ہے چونکہ ہم نے تمہیں حکم ایک کا دیا تو, تو اس کو جو لاگو کیا شریعت نے اس کا بند کیا گسے میں کیا کہ ابھی رسول تمہارے اندر موجود ہے اور تم یہ کام کر رہے ہو نبی کی موجودگی میں نبی کی نہیں مان رہے ہو اب تمہارا رجوع کا حق ہم سسپینڈ یہ عدالت نے سسپینڈ کیا ہے اب بھی تین کو ایک مولوی نہیں کر سکتا مولوی وہ ادارہ نہیں ہے مولوی وہ جگہ نہیں ہے یہ بات نوٹ کریں یہ نبی کی عدالت کا فیصلہ ہے اب عدالت ہی فیصلہ کرے گی آپ عدالت میں جائیں یہاں پہ انہوں نے عدالت کی دو قسمیں بنائی ایک تو وہ جو فیملی ڈسپیوٹ جو بھی ہوتے ہیں ان کو باقاعدہ کیس کے ذریعے حل کرتے ہیں کہ وہ مسالتی عدالت ہوتی ہے جس میں پہلے کیس جاتا ہے اور وہ دونوں کا موقف سنتے اور اگر کوئی پیچپ کی گنجائش ہے تو کروا دیتے ہیں عدالت میں جائیں گے اور سیدھا بیان کرے گی کہ لکھ دے گی کہ یہ ایک ہوا ہے اب یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عدلیہ کے سسٹم کی جو زنجیر ہے اسلامی نظام میں اس کے تحت اب وہ ایک ہوگی آپ کو جرمانہ ہوتا ہے غرامہ ہوتا ہے ٹریفک والا نہیں معاف کر سکتا اس کا کام تھا لاگو کرنا اس نے لاگو کر دیا آپ نے کیمرہ مارا چھ سو پڑ گیا آپ. کون کرتا ہے جج کرتا ہے آپ جاتے ہیں درخواست دیتے ہیں غریب آدمی ہو جی وہ کہتا ہے تین سو کرتی ایک جگہ ہے جو یہ کرتی ہے ٹریفک پولیس کا جو چیف ہے اس نے جرمانہ ہے وہ ویو نہیں کر سکتا اس کو وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا اس سے کم تنخواہ لینے والا ایک جج یہ کام کر سکتا وہ مواطن بھی نہیں ہے سڈان کا انسٹیٹیوشن کی بات مولوی وہ جگہ نہیں ہے یہ ہماری بدکسمتی ہے کہ ہمیں سے ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو فتوا دے دیتا ہے وہ اب یہ بندے کو کنفیوز کرنے بھی. میں نے فتوا دے دیا لیکن میں لاگو نہیں کروا سکتا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کیس آیا تو آپ نے غور کیا آپ نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا سوچا اب وہ جو روی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے لگا یوں کہ آپ اس کی بیوی کو لوٹا دیں گے آپ تین طلاقوں کو ایک کر دیں گے یعنی جو آپ کی باڈی لینگویج تھی اور جس طرح آپ چاہ رہے تھے بات کرتے ہوئے اور جتنا ٹائم لے رہے تھے تو پتا چلتا تھا کہ تھرڈ امپائر کو کیا ہوا بیجا ہوا تو راوی کہتا ہے کہ مجھے یوں لگا کہ آپ لوٹا دیں گے لیکن اس کے بعد آپ نے کہا میں اب کیا کر سکتا ابن عباس اب کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ایڈمنسٹریشن فیصلہ لے چکی امیر المومنین یہ بات کہہ چکے یہ قانون بن چکا ہے کہ اب تین تین ہی گنی جائیں گے تو ابن عباس اب بغاوت تو نہیں کر سکتا اسٹیٹ کے ساتھ تم میں سے ایک بندہ اللہ کی حد توڑتا جبکہ تمہیں منع کیا گیا تھا پھر تم آ جاتا یا ابن عباس یا ابن عباس ابن عباس اب کیا کرے ابن اباس بھی تو کسی کے تابع ہے نا میں فتوا دے کے اس کے خلاف تو میں اب اسٹیٹ سے جنگ تو نہیں کر سکتا یعنی ان کی جو وہ پورا انوائرمنٹ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ وہ دینا چاہتے ہیں لیکن حکومت کی ایک پالیسی اچھا اب چونکہ حکومتیں آئیں ایک سلسلہ ہمارا تسلسل سے چلا اور ان میں سے کسی حکومت نے بھی اس میں دوبارہ تبدیلی کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس کو ری وزٹ کیا جائے حالات کے مطابق چلتا رہا اور اس زمانے میں چونکہ مولویوں کی اما کی گرفت عوام پر بہت زیادہ مضبوط تھی اب کمزور ہو گئی اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارا انٹریکشن زیادہ ہو گیا دنیا میں ہم سفر نہ بھی کریں تو وہ جو مولانا گوگل ہے نا وہ پوری دنیا میں گما دیتا میں پل میں تو انٹریکشن کی وجہ سے ایک کاسموپولیٹن فکا وجود میں آ گئی ہے اب لوگ دوسری فکا پر عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے نہیں ہیں. احناف کے اندر دوسری جماعت مکرو ہے اور مکرو تحریمی ہے عادت بنا لی جائے تو حرام ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ دوسری جماعت میں دو بھی ہوتے ہیں اور میرے خیال میں ستر پاکستانی کھڑے ہوتے ہیں ہو گئی ہے نا ایک فقہ کے ساتھ جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو آہستہ آستے بیریئر ٹوٹ جاتے ہیں اسی طریقے سے جب آٹھ تراوی کے بعد باہر نکلتے ہیں تو اور اب میرے خیال میں آٹھ دس ہوتے ہیں باقی چار سفے پاکستانیوں کی باہر نکلتی ہیں. وہ بیر ٹوٹ گیا نا اس زمانے میں علماء ما کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ حکومت کے لیے وہ پارلیمنٹ کا کام دیتے تھے قانون پر بحث مبحثہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کی مجلس مشورہ میں ہوتا تھا ایک مسئلہ آتا تھا جس طرح ہمارے یہاں پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ڈیبیٹ نہیں بھی ہوتی فوراً حکومت کروا لیتی ہے اپنا کام وہاں جب ایک مسئلہ آتا تھا اس کے بارے میں ساری احادیث اکٹھی کی جاتی تھی ایک حدیث پہ فیصلہ نہیں اس موضوع سے متعلق جتنی احادیث ہوتی تاکہ تصویر مکمل ہو کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے اور اس واقعے کو دیکھ کے دیکھا جائے کہ جس وقت وہ واقعہ وہ جن حالات میں ہوا کیا وہ حالات اب موجود ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام یوسف اور امام محمد کے درمیان آپ کہتے ہیں کہ جی فیصد جو ہے وہ فیصلے امام ابو حنیفہ کے ان دونوں ائما نے بدل دیے لیکن چونکہ دونوں کے شاگرد لہذا کوئی فرق نہیں پڑا اور اس کو فقہ حنفی کہتے ہیں اگرچہ نوے فیصد فیصلے بدلی کر دیے گئے کیوں بدلی کر دیے گئے بھائی اتنی غلطیاں کر دی امام ابو حنیفہ نے نوے فیصد اور انہوں نے بدلی کر دیئے بیس سے پچیس سال تیس سال کے اندر اندر اور اب تو بھائی صاحب بارہ سو سال گزر گئے اس کے بعد ایک دم دنیا سلو موشن پہ لگ گئی ہے کوئی چینجز نہیں آئی حالانکہ اب تو یہ حالت ہے کہ گھنٹے گھنٹے کے بعد تبدیلی ہوتی ہے اب تو چینجز بہت جلدی ہو رہی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئی حکومت تبدیل ہوئی قوانین تبدیل ہوئے بادشاہ کا مزاج تبدیل ہوا ان قوانین کو دیکھتے ہوئے نئے قوانین جو اس کے بائی لاز تھے وہ انہوں نے پھر تبدیل کی اور آپ دیکھیں اگر آپ کی جمہوری حکومتیں جلدی جلدی بدلی ہوتی ہیں تو قوانین بھی جلدی جلدی بدلی ہوتے اتنی کتنی جھٹپٹ آپ کی دو تین ترمیمیں ہو گئی مارشل آر کا دور بیس سال رہے نا کوئی ترمیم نہیں ہوتی تو ان کے یہاں تبدیلیاں چونکہ حکومتیں بدلی اور یہ سلسلہ چلا اب جن علاقوں میں مولوی آ نا کاب تین ملک ہیں جہاں مولوی نہیں سنتے کسی کی اپنی کرتے ہر مولوی اپنی مسجد میں امام ہے امام ابو انفا ہے یہاں تک کہ چاند دیکھنے کی ذمہ داری بھی مولوی کو سونپ دی گئی ہے حالانکہ اس کی فیلڈ ہی نہیں چاند دیکھنے کا کوئی طریقہ خاص بتایا نہیں جاتا فقہ کی کتابوں میں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کے دیکھا جائے یا طرف کر کے دیکھا جائے یا ایک آنکھ بند کر کے دیکھا جائے اور یہ مائرین کا کام ہے بھائی جو سال کا کیلنڈر آپ کو بنا دیتے ہیں اور پورے گیارہ مہینے آپ اس پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں ایک مہینہ آپ کو شک پڑ جاتا ہے یہ صحیح نہیں دیکھیں گے اور جتنے مولویوں کی نظر گئی ہوئی ہوتی ہے سارے آپ اکٹھے کر دیتے ہیں دوربین کے سامنے یہ تقدس دینے کی وجہ جس چیز آپ قرآن پڑھتے ہیں مولوی انٹر نہ ہو تو تقدس آتا ہی نہیں صبح سے پڑھ پڑھ کے آپ اب گئے مولوی آئے گا تو دعا کرے گا اب مولوی آیا ایک انوائرمنٹ بن گئی مقدس ہو گئی چیز کہ جی یہ جو ہم نے مجلس یہ مجلس مقدس ہو گئی ہے صرف مولوی صاحب کے آنے سے جیسے جاگ لگاتے ہیں مولوی کی جاگ لگانی تین ملک ہے جہاں مولوی حضرات کسی کے قابوں میں نہیں جن ممالک میں حکومت کی ہولڈ ایڈمنسٹریٹر کی ہولڈ مضبوط ہوئی ہے انہوں نے ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ لے لیا وہ عمر فاروق رض کے فیصلے کو اگلے ایڈمنسٹریٹر نے بدلی کر دی انہوں نے کہا جی عدالت میں بھیجو عدالت نے حالات دیکھے اور اس کو اٹھا کے کہاں رکھا دیکھیے پوزیشن تبدیل ہوتی ہے ہمارے یہاں ایک دفعہ سپریم کورٹ نے کہا تھا مجسٹریٹ سے کہ آپ جوڈیشل مجسٹریٹ ہونا چاہتے ہیں یا انتظامی مجسٹریٹ بننا چاہتے ہیں یہ دو الگ سیکشن تھے پہلے یہ اے سی اور ڈی سی کے اندر ہوتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ آپ آزاد عدلیہ لہٰذا آپ ہائی کورٹ کے تابے ہیں اور آپ ادھر جانا چاہتے ہیں یا ادھر ایڈمنسٹریشن میں پیسے زیادہ تھے کچھ لوگوں نے لکھ دیا کہ ہم ادھر جائیں گے کچھ نہیں کریں گے انہوں نے کیا کیا یہ طلاق جو ہے یہ عقد ہے کنٹریکٹ ہے سمجھ لگی اس کو انہوں نے یہاں سے اٹھا کے کنٹریکٹ سیکشن میں لے گئے اور جو قوانین کنٹریکٹس پہ لاگو ہوتے ہیں وہ اس پر لاگو کر دی آپ جائیں یہاں پہ جو قسم ہے نکاح کی وہاں لکھا ہوا ہے سوشل کنٹریکٹس سیکشن یہ ایک آپ کا اجتماعی معاہدہ ہے یار آپ نے کام بھی چھوڑنا ہے تو پہلے طے ہوتا کہ دو مہینے پہلے تم نوٹس دو گے اور اگر تم ہم تمہیں نکالیں گے تو دو مہینے پہلے نوٹس دیں گے نوٹس نہیں دیں گے دو مہینے کی تنخواہ تمہیں دیں گے تو اس کو کہا عقد یا یو لذینہ امنو اوفو بالعقود بس میں سورہ نسا میں یہ سارا ذکر کرنے کے بعد سورہ معدہ شروع ہوئی تو کہا گا یا یو لذینہ امن اوفو بالعقود اپنے عقدوں کی کو وفا کیا کرو پورا کیا کرو تو یہ اس کو لے گئے کنٹریکٹس میں اب کنٹریکٹس میں دونوں پارٹیوں کے مفادات ہوتے ہیں وہ کوئی ٹیبل کرسی نہیں ہے بھائی صاحب وہ ایک زندہ عورت ہے اس کے مفادات ہیں, اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ان بچوں کے مفادات جڑے ہوئے ان کی زندگیاں داؤ پہ لگی ہوئی عام ڈرائیور جو ہے وہ آپ مخالفوں کی وہ دے گئے نا پولیس والے لسٹ اس میں دیکھیں عام بندہ ٹیکسی چلاتا ہوا پکڑا جائے آم ڈرائیور تو اس کے لیے جرمانہ ہے اور اس کے پوائنٹس ہیں عام تمہاری اپنی گاڑی ہے بھائی جو مرضی ہے کرو لیکن یہ کہ یہ جو تم چار پانچ جانو کے زامن بن گئے ہو ان کے لیے الگ قوانین ہے ایکسٹرا چاہیے تو وہ بچے ہیں وہ لپٹ لپٹ کے ماں سے رو رہے ماں کہتی بیٹا میں نہیں رہ سکتی نا تمہارے بو نے مجھے اطلاق دے دی اور وہ لپٹ نہیں امی نہیں آپ رہیں گے آپ نہیں ہم پلیز امی آپ رہے ہیں اور رو رہے ایک تو یہ کہ انہیں باپ پہ بڑا غصہ جو ان سے ان کی ماں جدا اور دوسرا وہ اسلام جس کے اندر کوئی رحم نہیں ہے جسے جس یہ احساس نہیں ہے جو پتہ نہیں جانتا ہی نہیں ہے کہ جب بچوں سے ماں جدا ہوتی ہے اور ہمیشہ کے لیے جدا ہوتی ہے تو ان پہ کیا گزرتی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جب اتنی پارٹیوں کے مفادات اس میں ہرٹ ہوتے ہیں تو اس کو اس طرح کسی ایک بندے کی مرضی پہ نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہ کک مار کے جناب اتنے انسانوں کا جو ہے وہ مستقبل خون کر گئے تو انہوں نے کہا نہیں وہ تین والی شرط اپنی جگہ پر تین بار وہ کہتے ہیں کہ تین بار تین طلاقیں دینا یہ جائز ہے. ایک بار میں ایک طلاق دی جا سکتی ہے جس طرح ایک بار میں ایک کنکری ماری جا سکتی ہے. بار بھی فرض ہے کنکری بھی فرض ہے وہ کہتے ہیں طلاق الگ ہے بار الگ فرض ہے جیسے وقت الگ فرض ہے نماز الگ فرض ہے ان تو وہ کہتے ہیں نیسی صاحب آپ ایک بار میں ایک طور میں ایک ہی طلاق آپ کی اون کرتا ہے اسلام اس لیے کہ اسلام نے آپ کو حکم ایک طلاقہ دیا اور قانون اللہ کا نافذ ہوگا حکم اللہ کا نافذ ہوگا تیرا تھوڑی نافذ ہوگا تو نے غلطی کیا تیری غلطی کی سزا ان پانچ سات معصوموں کو کیوں دی جائے تو وہ اصل تبدیلی کہا ہی ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کیا کہ اس کو آپ عبادات میں سے اٹھائیں اور اس کو کنٹریکٹ کے شعبے کو منتقل کریں اور اس پہ وہ سارے قوانین لاگو کریں جو کنٹریکٹ پہ ہوتے ہیں یار آپ مکان کرایہ پہ لیتے ہیں ایک ٹیننسی آپ فارم بناتے ہیں اس میں اگر وہ تو آپ کوٹ میں چلے جاتے ہیں کہ جس نے سال کا کیا تھا چھ مہینے کے بعد ہمیں کہرا نہیں کر رہا نکر رو. کیا کریں ہم کوٹ کہتی ہے تم چھ مہینے موجود اور کرایہ ہم کو دو تم سے نہیں لیتا نا تم ہم کو جمع کراتے رہو نکلو نہیں اب یہ کچھ نہیں کر سکتے شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے معاہدہ کیا اس معدے کو پورا کرو معاہدہ توڑنے کا ایک طریقہ شریعت نے بتا دیا تھا نا تفصیلی بتایا تھا کیوں توڑا تم ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بھی نہیں ہونی چاہیے آپ جب نماز میں غلطی کرتے ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی ایک رکعت ہو گئی ہے, تین کوئی نہیں ہوئی وہ ساری نماز جاتی ہے بھائی فرض ہے نا وضو ٹوٹ گیا تو کہا گیا کہ وضو ٹوٹنے سے پہلے جو آپ کی تیرے تھی وہ ہو گئی ہیں ساری گئی ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے عدالت میں باقاعدہ اس کو اٹھا کے کنٹریکٹس کی لسٹ میں ڈالا اور کہا گیا کہ اب جو عہد پر معاہدے پر جو قوانین لاگو ہوتے ہیں وہ دونوں پارٹیوں پہ لاگو ہوں گے اور انہوں نے وہ تبدیلی کر دی جو عمر فاروق رضا سزا کے طور پہ نافذ کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو نافذ کیا تھا سزا کے طور پر نافذ کیا تھا ورنہ نبی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی وہ تاجیرن کیا تھا وہ تاجیر ہٹا دی عدالتوں نے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں اگر آپ کے ملک میں اسلام نے کبھی آنا ہے نا آج نہ صرف سو سال بعد سے سا تو ہمیشہ عدالت کے ذریعے آئے گا کسی اسلامی حکومت کے اقتدار میں آ جانے سے کبھی نہیں آئے گا اس لیے تو اس کے مقابلے میں پھر ٹوپی اور امامے والے نکل آئیں گے مسلمانوں میں خانہ جنگی ہو جائے گی کہ جی فلاں فقہ کو نافذ کیا جا رہا ہے اور ہمارے مفادات ہمارا مسلک جو ہے اور پھر یہ مسالک کی جنگ ہو جائے گی عدالت میں جب فیصلہ ہوتا اس کو سب مانتے تو عدالت کے ذریعے آئے گا جب بھی آئے گا حکومت کے ذریعے کبھی نہیں آئے گا تو انہوں نے اس کو تازی کو ہٹا دیا کہ بھائی سزا تو اس کو دینی ہے سزا تو ان کو مل رہی ہے ہم نے تو سزا اس کو دینی تھی نا اولاد کی اتنی ذمہ داریاں کوئی نہیں ہوتی تھی جو بچہ بڑا ہوتا تھا ماں باپ ریلیف محسوس کرتے تھے کہ اب ساتھ جانا شروع ہو گیا ڈنگر چرانا شروع ہو گیا ہل پکڑنا شروع ہو گیا میرا بچہ بچی جب پکڑتا تھا تو آپ سمجھ لیں کہ ہل چلاتے نا جس کو پکڑتے ہیں پیچھے سے تو وہ سمجھتے تھے کہ بس میرا بچ... بچہ اگر گائے بینچ لے گیا اور ہسپتال سے اس نے کراس بریڈنگ کروا کے لے آیا تو سمجھنے کہ بچے نے جناب علی وہ ایم بی اے کر لیا تو بچہ جون جون بڑا ہوتا تھا ماں باپ سکون مسو ماں... اب بچہ جون جون بڑا ہوتا ماں باپ کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا اس کی فیس کہاں سے دوں گا اس کو بھی یونیورسٹی میں داخل کروانا ہے اس کو بھی کروانا ہے کمپٹیشن اتنا ہے کہ میٹرک تو اپ کسی کھاتے میں نہیں آتے کک بھی ہیں کک جو گھروں میں ہیں, وہ بھی ہیں. تو اب کمپٹیشن اتنا ہے کہ اولاد کا سارا فیوچر برباد ہو جائے گا جو نئی آئے گی اس کی جگہ وہ کبھی اس کو ماں کا پیار نہ وہ ان کو دے گی نہ وہ اس کو ماں محسوس کریں گے جو ان کی ماں کو ہٹا کر آئی لہذا بچے ذہنی طور پر مجرم بن جائیں گے کریمنل ہو جائیں گے اور ان کا فیوچر تباہ ہو جائے گا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہا گیا کہ بھائی صاحب اس زمانے میں سزا ہوتی تھی ایک بندے کو اب سزا ہو رہی ہے پوری فیملی کو بچے سفر کر رہے ہیں بچیاں اب یہ بچی ہے نئی آنے والی ماں اس کی حفاظت تو اس طرح تھوڑی کرے گی جو سگی ماں کرتی ہے کس طرح نگاہ رکھتی ہے اپنی بچی پر وہ اور ماں اور بچی کا کس طرح رازداری ہوتی ہے وہ اس ماں کے ساتھ وہ شیئر تھوڑا کر سکے گی وہ تو چاہے گی بگڑے اور باپ کو وہ بتایا کہ ہاں واقعی تو نے اس کی ماں کو صحیح چھوڑا تھا بیٹی بھی ایسی ہی ہے جیسی ماں تھا. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان حکومتوں نے اس تاذیر کو ہٹا دیا جو تاذیر نافذ کیا گیا تھا دلال کی بنیاد پر نہیں ہوا دیشے اور وہ سارے واقعات ٹکراتے رہیں گے آئما والے اپنی دلیلیں دیتے رہیں گے سلفی حضرات اپنی دیتے رہیں گے لیکن انہوں نے یہ ان دلیلوں کی بنیاد پر نہیں کیا انہوں نے اس کو ایک انتظامی فیصلہ سمجھا اور انتظامیہ نے تبدیل کر دیا آج سوائے تین ممالک مغرب سے لے کر مشرق تک تمام عدالتیں تین کو ایک قرار دیتی ہیں اس میں فقہ بدلنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کسی بھی فقہ کا کے یہاں چلا جائے جو جج بیٹھا ہوتا ہے ہمیں بتایا گیا کہ ہماری عدالتوں میں جو ہے اگر کیس آتا ہے تو ہم مالکی فقہ کے مطابق اس کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے یہ تین ایک اس کے لیے ہم دوسری فکا کے پاس جاتے ہیں کہ صاحب تو وہ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہم تین کو ایک کر دیں گے یہ ہوتا ہے نا آپ جائیں فارمیٹ فیکٹری میں تو آپ ایف ایل وی پہ کر دیں یا اس کو ایم پی تھری پہ کر دیں کنورٹ کر دیں اس کے. تو وہ کہتے ہیں جا, ہم کنورٹ کر دیں گے تین کو ایک بنا دیں لیکن آپ کو ہماری فکا میں آنا پڑے گا ایک جگہ ہم گئے عزیز تھے ہمارے نماز ہوئی نماز پڑھ کے ہم آئے دوسری نماز ہوئی نماز پڑھنے چلے اب وہ سب اٹھے نہیں وہ ڈراما دیکھتے رہے میں نے ان سے دوسری نماز کے جب جا رہا تھا میں نے ان سے پوچھا یار بھائی صاحب یہ کیسا حدیث ہے نمازوں کی تو نماز تو یہ پڑھتا نہیں ہاں نہ مونچھا نہ داڑی اور اور بھی بہت ساری کباب جو ہمارے علم میں تو کل کہ اصل میں یہ آلے نہیں ہے یہ مجبوراً بن گئے کیوں کہ تین طلاقیں دے دی تھی تو پھر وہ ان کو واپس لینے کے لیے یہ بنا ہے تو اس کی ضرورت نہیں کورٹ میں جایا۔ آپ اور پاکستان میں بھی آپ کو پتا کورٹس میں یہی کورٹ میں جائیں کوٹ اسی طرح کرتی کوٹ میں وہاں بھی یہی کہ جی آپ ایک طلاق دیں اور وہ جو نبے دن اس میں مسالتی عدالت بیٹھے گی وہ کنسنٹ دے گی کہ ہم ناکام ہو گئے سلح کرانے میں تو پھر اس کو لاگو کیا جائے گا تو کورٹس وہ ذریعہ جس نے یہ کیا بغیر ان دلائل کو لڑائے اب دلائل دینے کی ضرورت نہیں مسجدوں میں لڑائیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کورٹس فیصلہ دے رہی آپ کے فیصلے کے خلاف بول نہیں سکتے آپ اس کے خلاف کہیں تقریر نہیں کر سکتے سوائے پاکستان کی وہاں تو جس کے مرضی کے خلاف کر لیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن یہ کہ یہاں کا اور وہاں سے مراکو اور تیونس سے لے کر ملائیشیا اور انڈونیشیا تک ساری عدالتیں یہی کر رہی اور اس کے لیے انہوں نے, میں نے ارض کیا کہ انہوں نے قانون میں تبدیلی کی اور اس کو باقاعدہ کنٹریکٹس کی لسٹ میں لے کر چلے گئے اور وہاں انہوں نے دونوں پارٹیوں کے مفادات کا خیال کر کے کہ جی, شریعت نے کہا تھا نا یہ طریقہ ہے ہم وہ شریعت کے طریقے کو لاگو کرتے ہیں تمہاری غلطی ہے تم نے غلطی کی ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم اون کرتے ہیں صرف ایک طلاق کو جس کا حکم اللہ نے دیا بڑی لاجیکل بات کو لڑائی والی بات نہیں اسی طرح ہمارے ہماری فکا میں اگر دیکھا جائے یہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ کوئی بندہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو وہ عدالت اسے کہہ سکتے کہ رجوع کرو اور کہا یہ گیا کہ اگر وہ پھر بھی راضی نہیں ہوتا تو عدالت کہتی ہے کہ ہم تمہاری طرف سے رجوع کرتے رجوع ہو گئے. آپ اس کے پابند ہو گئے عدالت کا فیصلہ ہے قاضی کاضی کے اختیارات آپ دیکھیں نکاح کہاں ہوتا ہے نکاح رجسٹر ہوتا ہے نا حکومت اس کو آن کرتی ہے نا؟ حکومت اس کا کاغذ دیتی ہے نا؟ نکاح نامہ آپ پیش کرتے ہیں تو آپ کو بیوی کا ویزا ملتا ہے آپ بندے پاکستان سے وزٹ پر منگا کر پیش کر دیں گے ان آدمیوں کے سامنے جناب اب نے نکاح پڑھایا تھا اور مولوی صاحب پیش کر دے رو کہ یہ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا تھا اور وہ بیان دے دیں تو اس کو تسلیم نہیں کرتے کہتے ہیں, ڈاکومنٹ لوگ گورنمنٹ کا گورنمنٹ نے آن کیا تھا یا نہیں کیا تھا رجسٹر ہوا ہے کہ نہیں ہوا جب رجسٹر ہو گیا تو وہاں سے خارج بھی ان کی مرضی اور قانون کے مطابق ہوگا نا میری مرضی اور قانون دیکھیں یہاں لائسنس بنانا آسان ہے لائسنس سے جان چھڑانا مشکل ہے اگر کوئی کینسل کروانا چاہتا نا اپنا لائسنس یہ بندہ کلئر کرو اس نے دس سال پہلے بندہ اٹھ کر جو کہتے بندہ پیش کرو اس کا پاسپورٹ پیش کرو اس کا پتا کا پیش کرو کینسلشن کے کی پیپر پیش کرو کلیر کرو فائل پہلے تو اسی طرح جب نکاح رجسٹرڈ ہو گیا تو اب جس اتھارٹی میں رجسٹر ہوا ہے اسی کے لاس اینڈ بائی لاز کے تحت وہاں سے وہ خارج ہوگا تم اسے خارج نہیں کر سکتے تو ہمارے یہاں تو ایک انار کی مچی ہوئی ہے ہر مولوی اپنی جگہ ایک فکی بنا ہوا ہے مجتہد بنا ہوا ہے جس نے دس روپئے کی کتاب خرید لی ہے بغل میں رکھی ہوئی ہے وہی وہ اپنی جگہ امام بنیفا بنا ہوئی ہے وہ وہی محدس بنا امام بخاری اس کے سامنے کیا بیچتے ہیں یہ حالت ہوئی ہے اس کا علاج یہی عدالتیں ہیں یہاں بھی اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے مولوی کے پاس مت جائے مولوی کچھ نہیں کر سکتے آپ عدالت میں جائیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا عدالت آپ کو لکھ کے دے, اسی دن لکھ کے دے لے گی ایک دو طریقے گی گواہ منگا لے گی اور آپ کو لکھ کے دے دے گی کہ آپ کی یہ تین نہیں ہوئی آپ کی ایک ہوئی ہے وہ آپ کے پاس رہے گی اور آپ رجوع کر لیں تو یہ اس کا طریقہ کار ہے دلائل کی بنیاد پر سنتے سنتے میری عمر بیادی صدی سے زیادہ ہو گئی کہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ نہیں میری دلیل مضبوط وہ, وہ دلیل دیتے میری دلیل مضبوط. بھائی صاحب دلیل اس کی مضبوط ہے جس کے ہاتھ میں حکومت ہے اس وقت جن کے ہاتھ میں حکومت تھی ان کی دلیل مضبوط تھی عبداللہ ابن عباس رضی رضی اللہ رہتا مرضی ہونے کے باوجود بھی اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے اسی طرح اب حکومت نے کہہ دیا تو اب یہ تین ایک مولوی کے فتوے پر نہیں ہوں گی یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی کرے گا تو الگل ہوگا یہ کوٹ لکھ کے دے گی آپ کو تب ہوگا یعنی مولوی کے پوچھ کے اگر آپ کریں گے تو یہ انلیگل ہوگا غیر قانونی قانون کے مطابق کورٹ میں جائیں وہاں سے لیں اب وہ لیگل ہے وہ جگہ ہے واخرا وانن الحمد للہ